اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا فرکوہے میں نہ بچ جانا اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے اور تم ایک غار دوزخ کے کناری پر تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا اللہ تم سے یوں ہی اپن آیتیں بان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ